السّم صحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ محمد والم فاخم المام برادر شامل کو نمالیہ السلام فضائے سلسلہ درس نے درس نمبر انتیس اور کتاب فضا عربی فضا امیر المن میں سے درس نمبر 15 آپ حضرت مبارکانہ تا پہنچا رہا ہوں کتاب فضل عمل العمن میں سے آج کے درس, درس میں حدیث نمبر ستائیس اور حدیث نمبر اٹھائیس ان دونوں کا مختصر ترجمہ اور اگر ہو سکے تو نتیس بھی ان کا ترجمہ پہنچا دوں گا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ لوگو آگاہ رہو خبردار باخبر ہو جاؤ ومن حب علیہ جس کسی نے علی سے سچی محبت مدد کیا یا قل سنا ثنا سیات یہ تو یہ سچی محبت و مدت کھا جائیں گے اس کے گناہوں کو کما یا کتا کلو نارو حتبہ جس طرح آگ جو ہے خوش و لکڑی کو کھا جاتا ہے ہیں جس طرح آگ خوش و لکڑی کو کھا جاتا ہے ایسے علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ سچی محبت اور مودا جو دل و زبان دونوں سے کی جاتی ہے وہ انسان کے گناہوں کو کھا جائے گا ان ایسے کھایا جائے گا جس طرح آنکھ اور لکڑی کو کھا جاتا ہے تو زیاد ان ہنسیوں سے محبت جو ہے نہ صرف ہمارے ہاں دنیا میں ہمیں ایک پلیٹفام پر مسلمانوں کے لیے ایک راہبریت امام ملنے کے ساتھ ساتھ پوری امت کو ایک پلیٹفام پر جمع رہنے کے ساتھ ایک عظیم قوت بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری ان سے محبت اور مدد جو ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے اور بیشت برین میں پہنچنے کا بھی وسیلہ اور ذریعہ یہی ہستیاں اور ان کے سیرت طیبہ ہیں ہاں جی تو یقیناً محبت کے نظریے میں اطاعت ہوتی ہے اطاعت البید کے اطاعت رسول اللہ کے اطاعت رسول اللہ کے اطاعت, اطاعت اللہ کے اطاعت ہے کیونکہ یہ ہستیاں وہی کام کرتا ہے جو اللہ رسول کو پسند ہو اور ہمیں بھی وہی حکم کرتا ہے جو اللہ رسول کو حکم ہو ان کے اپنے ذاتی کوئی رائے نہیں ہے جی یہ نفس کے نہیں ہیں یہ عظیم حسیاں یہ عظیم حسن. یہ عظیم حسن. نفس اور اس کی پیروی سے ہے ہزاروں میل دور اور معصوم ہنسیاں ہیں اس وجہ سے ان کا ہر حکم اللہ اور رسول کے حکم ہے ان سے محبت کی طرح ہمیں جتنی ترجیح دے رہے ہیں ان کی محبت کا ہمیں پابند بنا رہے ہیں اللہ کے نبی بار بار ان کی محبت کی اہمیت بیان کریں کیونکہ یقینی بات ہے محبت کے نظر میں معرفت معرفت معرفت نظمۂ محبت محبت کے نظمِ اطاعت، اطاعت کے نظر میں نجات دیکھنے میں موجود تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے آندیت نمبر اٹھائیس میں فرماتے ہیں پھر علی میں محبت کی اہمیت فرماتے ہیں علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اشتماء فرماتے ہیں اگر لوگ سب کے سب جم ہو جائیں اللہ عالم نبی طالب اگر عالم نبی طالب کے محبت پر تو لمحہ خلق اللہ ہنارا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو ہرگز خلق نہ خدا کیوں سے کہ علیہ السلام کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عادث میں فرمایا علی المال حق والحق مال علی علی المال قرآن و مال, مال, مال, مال, مال علی ہاں جی علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی جہاں جہاں جائے گا وہاں حق ہے ہاں جی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی سے کبھی جدا نہیں ہوگا تو ان دو کو سب کچھ ہم نے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے علی پر جمع ہونا یعنی حق پر جمع ہونا قرآن پر جمع ہونا ہن جی قرآن کی بین تعلیمات پر جمع ہونا تو یقیناً جو لوگ حق اگر پوری دنیا تمام لوگ اگر حق پر جمع ہو جاتے قرآن پر جمع جاتے تو معلوم یہ ہوتا ہے پھر علی پر بھی جمع ہو جاتے یعنی علی پر جمع ہو جاتے تو قرآن اور قرآن پر جمع ہو جاتے اس وجہ صرف حق پر جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ علی حق اور باطل کا حسن امت محمدی کے لئے حق و باطل کا رسم اللہ کے بعد رہا کو قرار دیا جی آپ کی سیرت آئیے آئے اسم کے آدھی جو آپ کی سیرت آپ کا کردار آپ کی رفتار آپ کی قرطان آپ کی, کی قور پھیل تاریر ان سب کے حجت ہونے کو ہمیں سمجھاتے ہیں اس لیے فرما اگر لوگ علم نبی طالب کے محبت پر جمع جاتے تو لمحہ خلق اللہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ ہرگس جہنم کو نہ کرتا تو میں اللہ تبار و تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا علیہ علیہ السلام اور آپ کے پاک طار بارہمیہ البید علیہ السلام شاردہ معاشمی اور ان کے اولاد علم تقریمت دا تک آنے والی ان سے سچی محبت محدت کرنے کی اللّہ صاحب کو فرمائے اور انہیں کی محبت پر دنیا میں زندہ رہنے کی اور انہیں کی محبت دل میں رہ کر کل خیمت میں میدان حشر میں حاضر ہو کر ان عظیم حسین کے شفاعت سے بھی سرفراز ہونے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما کیونکہ اللہ کے کی نبی نے فرمایا ہے یہ آپ لوگوں کو سے پہلے پہنچا چکا ہوں جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا کل اسی کے ساتھ مشور ہوگا تو اگر ہم علی اور اولاد علی اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک سے سچی محبت کریں تو ضرور کل قیام میں انہیں لوگوں کے ساتھ آپ معاشر ہوں گے دنیا میں بھی یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ ہے قیمت میں بھی انہیں ساتھ معاشر ہوں گے تو اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی انہیں کے محبت میں زندگی گزارنے کی اور کل قیامن میں انہیں کے کی کے ہمیں اللہ عطا فرما ان حسیوں کی مائیت ہم سب کو نصیب فرما آمین عالم اللہ